الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللہ دین کرا ملکا بات نوتن شامعین دینی بھائیوں اور دوستوں ہم نے صورت عال عمران کی عکایت گراوٹ کی ہے خطبے کا جو عنوان ہے اسی کے مناسبت سے آج خطبے کا موضوع ہے اتفکر فی آیات فی خلق السماوات والارض بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور آج مسلمان بہت ہی زیادہ اس سے فریقے سے غفلت میں ہیں وہ یہ ہے اتفکر فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان کی بناوٹ اور ان کی پیدائش پر غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے اپنے خالق و مالک رازق کو پہچاننا اللہ رب العالمین نے دو قسم کی آیات قرآن میں رکھی ہیں بیان کی ہیں ایک آیات تو ہے جس کو کہا جاتا ہے آیات شرعیہ اور دوسری قسم کی آیات ہیں جن کو آیات قلیہ کہا جاتا ہے اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے آیات شرعیہ آیات شرعیہ, آیاتِ شرعیہ کا مطلب آیت کے معنی اصل میں علامت اور نشانی کی ہوتی ہے قرآن پاک کی جو آیات ہے ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے کیوں قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر آیت کا ہر ہر لفظ اور جملہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی قرآن کی کرام اللہ ہونے کی نشانی ہے اسی لیے قرآن کی جو الگ الگ کچھ فاصلے پر آئت بنا دی جاتی ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے ورنہ اصل کے آیت ہیں علامت اور نشامیات جس سے کسی چیز کو آپ پہچان سکیں تو دو قسم کی ہوتی ہیں وہی سمجھنا ہے آپ کے خطبے میں نمبر ایک آیات شرعیہ آیات شرعیہ کا مطلب وہ علامات اور وہ آیات قرآن پاک جس میں اللہ تعالی نے شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کیا ہو عقیمسترات واط وات عقیمستراط واط واطم الحجہ اس طرح سے وقات حب اللہ تعبد اللہ وحسانہ جس آیت سے کوئی دینی اور شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کی بہت ساری آیات ان کو کہا جاتا آیات اشرعیا ایسی آیات جو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انجان اللہ کوئی حکم کوئی پیغام اور کوئی ہمیں تعلیم دیتی ہیں اور دوسری آیات ہے آیات کونیا آیات کونیا کا مطلب یہ ہے وہ قرآن آیات اور اللہ تعالی کی وہ مخلوقات جن کے ذریعے ہم جو اللہ تعالی کے وجود تھی کادر مطلق ہونے کی خالق اور مالک اور عالم ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہیں جیسے زمین ہے آسمان ہے قرآن پاک کی پوری کائنات یہ آیا کونیا ہے آپ آسمان دیکھیں گے جب بھی رب سمجھ میں آ جائے گا زمین دیکھیں گے غور سے جب بھی آپ کو رب سمجھ خالق اور مالک اللہ رب العالمی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ دو قسم کی آیات ہیں آیات شرعیہ اور آیات کونیہ آزاد شرائیاں کے ذریعے ہم اسلامی احکام اور آداب اور اخلاق پہچانتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں اور آجات کے ذریعے خالق اسماوا اس اس کے بلند اللہ شریف کا توجہ اس کا خالق مالک ہونا ان لا کل شعین قدیم ہونا وہ بک الشعین علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا یہ ساری چیزیں جن کا تعلق اقیدے سے ہیں ہم اللہ رب کی آیات قومیت سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک ہونے کی دلیل دیتے ہیں افلانند فصول تک وہی کئی فروست وہی لمالی کئی فروسمت کیا یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے جس پر سواری کرتے ہیں کہ کی کیسے پیدا کیا گیا ہے سوچیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے کس کمپنی نے بنایا کس ملک نے بنایا اے, ہر انسان نہیں کہے گا نہیں پوری دنیا میں کسی کا کوئی دخل از, اے, اس سواری کے پیدا کرنے میں نہیں ہے اس کا خالق اور مالک اللہ شریف ہے تو دوستوں آیات کا غور و فکر کرنا ضروری ہے اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ کی عدمت اللہ رب العالمین کا کمال اللہ رب العالمین کا جمال اے, اے, اللہ تعالیٰ کے انعاد. کو دیکھ کر کے ہمارے عقیدے میں پختگی ہوگی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑے گا اور یہی چیزیں ہمیں اللہ کے تعت و فرماور اور عبادت پر آمادہ کرتی ہیں حدیث کے اندر ہے حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ام امر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہماری باری تھی نہ باری ہمارے گھر میں تھی آپ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بستر پہ لیٹ گئے آرام کرنے لگے اچانک آپ نے کہا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں حضرت عائشہ نے کہا یا رسول سو اللہ اتنے دن کے بعد تو آپ کی باری ہمارے یہاں آئی ہوئی ہے میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو عبادت کرنے کی اجازت دوں لیکن یاد رکھیں جس میں آپ کے ری راہ ہے میں وہی پسند کرتا ہوں اتنا اجازت پہ جانے کے بعد میں امر موبین اللہ تعالیٰ کہتی نبی رہے ساتھ اٹھے اور نماز پڑھنا وضو, وضو کر کے نماز پڑھنے لگی کہتے ہیں, جا کہتے ہیں میں زندگی میں دیکھا کہ نبی رہے سرس افسران نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے باقی دل باقی برابر پوری نماز میں آپ روتے رہے اور اس قدر روئے کہتے ہیں یا دل باقی پل کہتی اس کے دیکھا کہ اللہ آج رسول کو کیا ہو گیا ہے اتنا رو رہی ہے کہتی میں اس کے دیکھی تو سامنے کی زمین بیلی ہو چکی تھی اتنے آسو کے بجو چکی تھے میں آ کر کے خاموش بیٹھ گئی اتنے میں اللہ حضرت بلال نے ادام فجر دیا ادام فجر دینے کے بعد نب یہ کو جگانے کے لیے آئے نب یہ اٹھے تو اس وقت میں نے پوچھے یا رسول اللہ یارسل اللہ بسر اللہ رکھا. ماتا کا جات کے آپ گنا اتنا رو رہے تھے بات اصل میرے روی ہمارے اوپر آیت نیل کی ہے پھر صورت آل منان کی آیت نمبر ایک سو نو, نو, نو, نو دے بار بہت ساری آیات تلاوت کی نفری خل کی سماوت نہاری کربین کو بنایا اور اس کے اندر بڑی عبرتیں نصیحتیں مومنوں کو چاہے اس پر غور و فکر کریں پھر اللہ اللہ فرمایا میرے نیک بندے جو ہیں وہ تین کام کرتے ہیں اللہ دین اللہ کے جنوب میرے محبوب بندے کھڑے کھڑے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں لیٹے لیٹے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں وہ دفت کرو نافی حل کی کماوا اور زمین اور آشمان اور ہماری مخروبات پر دور کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے نبی ایسا سنائی اور آپ نے فرمایا آئشہ ان آیت کے نادل ہو جانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کروڑ خلک سماواتے والے آنکھ بند کر کے نہ چلو آشمان کو دیکھو زمین کو دیکھو بائیں طرف سمندر کے دیکھو بائیں طرح سے خشکی دیکھو چاروں طرف تمہیں اللہ کے مخلوق نظر آ رہی ہے ان پر غور کرو کہ رب نے انہیں کیسے پیدا کیا رب نے انہیں کیسے بنایا قائنہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر مترق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کر میں خوش یہ ساری مخلوقات پیدا کر دی اور یہ مخلوقات ہمارے لیے پیدا کیے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین نہ پیدا کرتا تو یہ زمین پر ہم چل نہیں سکتے تھے اگر یہ سمندر نہ پیدا کرتا ہمیں پانی نصیب نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ شجر سجم نہ پیدا کرتا تو اللہ اللہ ہمیں یہ فل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں نہ ملتی اس پر کرو الانسان الماء انسان جو کھانا کھاتا ہے اس پر گور کرے یہ کھانا کہاں سے ملا ہم نے بارش برسائی زمین کو فصل اگانے کے لوگ بنایا تو کسان نے بیج ڈالا اور بیج ڈالنے کے بعد پودا اگایا ہم بالیاں پھول پیدا کیے پھول سے بالیاں پیدا کی ہم نے بالیوں میں دانا پیدا کیا دانا ہم نے پتایا کے ذریعے پانی کے ذریعے دھوپ کے ذریعے اور جب اناج اگلا تیار ہو گیا تب کہیں انسان کو روٹی نصیب ہوتی ہے ان پر انسان محاسم سکر کنن اور بخلبا وہاں کہتا ہوں آپ کا متعلق یہ ساری کائنات اللہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے ان پر غور فکر کرنا اور اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آپ نے اللہ نے آئلہ کی ہیں وہ برباد ہوا ہمارا اومتی ہاتھ ہو گئے میرا وہ امتی جو ان تو کو دیکھتا ہے استعمال کرتا ہے سم ایسا پھک پھر ان پر گور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اور نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی آیات پر گور و فکر کرنے والا بنائے اکور کو لہٰذا اللہ من کل کو ملے الحمد اللہ اماباد دوستوں یہ ان آراہ پر جو ہمیں اس کپڑے سے لے کر کے نبارہ چشمہ تک ملا ہے یہ مائک ملا ہوا ہے یہ چھت ہے جب تک ہم ان پر غور فکر نہ کریں رب سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے غور فکر کرنا اللہ تعالی کی مخلوقات پر غور فکر کرنا غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ جمعہ کی نماز میں افلا کئی فخ وہی لمائی کئی فروخت وہی لل جبالی کئی فروخت وہی لل اور انہیں آیات پر غور فکر کرنے کے لیے برابر ہر جملے کو وہی صورتیں پڑھتے جس میں آیات کا تذکرہ ہوتا تھا نہ اللہ رب العالمین نے صاحب سامنے حکم دیا متاذر صاحب اکرام سے مر بھی ہے آپ نے ساتھ نوایا اعلی اللہ اے لوگوں اللہ کی مخلوقات پر غور کرو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو اللہ کا شکر گزار بننا پڑنا چاہتے ہو تو چاہیے کہ تفت کرو فی الق اللہ اللہ تعالیٰ کے مخروقات پر غور کرو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا شکر گزاری کا جنبہ پیدا ہوگا اللہ رب العالمین کی احساس و فرما پر ڈاری کا خیال پیدا ہوگا ورا تفت کرو فضا قلعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے سے کبھی اللہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا اس لیے ہمارے اسناف ہمیشہ مخروقات پر کر, غور کرنے کی تاکید کرتے تھے حضرت عامر بن قیش کہتے ہیں ہم نے صحاب کرام کی ایک جماعت اللہ اکبر کاش کی آج ہم اس پر غور کریں کہتے ہیں صحاب کرام کی ایک بڑی جماعت کو میں نے دیکھا وہ کہا کرتے تھے بڑی پیاری بات اضیا المان ونور المان صرف ہی آیا طلّہ یہ کلمہ پڑھنے والوں تمہارا ایمان اس وقت کام کا بنے گا تمہارے ایمان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نور بنائے گا تمہارا نور تمہارا ایمان اس وقت تمہیں ہدایت پر، ہدایت پر عمل کرنے کو مجبور کرے گا فی خلق اللہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرو غالب شیریں حضرت امام حسن بشریف رحمت اللہ نے کہا کرتے تھے اتفتر فی اتفتر فی اتفتر فی شاعتن خیرون من کے آم میں لے اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر تھوڑی دیر غور فکر کر لے یہ میرے رب نے کیسے بنایا کیا خوب ہے کیا کمان ہے کتنا ہمارے اوپر شان ہے چند لمحہ بیٹھ کر کے دور و فکر کر لینا اللہ تعالیٰ کی مصروفات پر افسر من کے عام میں لے رات میں تحت کی نماز پڑھنے سے ان کا نسل آتا ہے بلات بلات کی اسی لیے امام خلیفت المسلمین حضرت عمر بن عبدالرزی رحمتہ اللہ علیہ کرتے تھے لوگوں کرنا بہت بہترین عمل ہے لیکن وہ افضل البادت ہی نیا ملنا لیکن سب سے بڑی عبادت افضل عبادت کی اللہ تعالیٰ کی آلات پر غور فکر کیا جائے اپنے جسم وہ تم افراد تم شروع دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی ساتھ پر اپنے بالوں سے لے کر کے اپنی آنکھ اپنا کھان اپنا دل و دماغ اپنے پیر اپنے جسم پر تو گور کر اللہ فرماتے تبھی تب، تب تجھے اللہ تعالیٰ کی شکوبداری پر مجبور کر دینا وہ پھر انفارچونیٹو اتوارا تم شیرو وہ پھر انفارچنیٹ اپنے نفس پر اپنے جس پر غور کرو تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ آ جائے گا کسی نے کیا سو کہا کہ اپنے من میں کر کے زندگی تو اگر بنتا نہیں میرا نہ بن اپنا تو بن انسان تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیا پر غور فکر کرے اور انسان اللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ تعالیٰ کو چکار بنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بداری بنے اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ ایک مرد اور عورت سے ہمیں پیدا کر کے پورے کائنات کے انسانوں کے ایک دوسرے سے جوڑ دیا کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا پڑوسی ہے کسی کا چٹا ہے کسی کا مامو ہے ان آیات پر غور و کرنے کے بعد ہمارے اندر دوسرے کے ساتھ سلے رحمی کرنے کا بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اللہ تعالی سے دعا کرا اللہ ہم سب کو اپنی مخلوقات پر غور و کرنے والا بنائے ہمیں تو بیمان ہے کلیہ فرما جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے سرد کو ادا کرا دے جو بورے کھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت لگا دے جو بیمار ہیں انہیں ہے کلیاتا فرما اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مسرت فرما جو بیماری اور اس وبا سے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھے ملک میں رہتے ہیں وہاں دیولہ شیخ خلیفا اور ان کے حفاظت فرما اور جس شہر رہتے ہیں وہاں کے حاقیر شیخ سلطان ہے اللہ اور ان کے آوان و اللہ سب کی حفاظت ان سے لے جس میں آب کی آب کی خیر ہے اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں تو روک لے جس میں آپ کی نارہ و وطن کا سسارا ملک و ملت کا نقصان ہے یہ رحان دنیا میں جو بھی مسلمان لوگ ہیں سب کو مانتا گخوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں انك جان انكم انكم عفت انكم عفت انكم انك اسمت العباد فرما اللهم صل على امي اولكمنا والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالأدل والحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم مدعو يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے